إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور من فرصنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يجلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا وإساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم ركيبا يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْنًا سَّدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بداة بلالة وكل بلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان جديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقالا ان لذین آم ان آمروسو لحاظ سالو رہو مرحمان رٹا <وُدّا> بہترم سامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے آف اگرات کے سامنے سور مریم کی آخری آیات میں ایک میں سے ایک آت پڑھی ہے ان لوین آم انسو لحاظ سہج آلو رہو مرحمان <وُدّا> اور آج ہی سوچنے کا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں میں سے ایک بڑی کرم نوازین اور ایک بڑا فضر و مہربانی یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالی راضی ہو کر کے خوش ہو کر کے اپنے مخلوق اور اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پے کر دے اور انسان اس زمین پر چلے زندگی اور موت ہر حالت میں لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں اور اس کی تعریف کرنے والے ہوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا قدر ہے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح ہے ان کی روایت نبی ریسرا شام رشا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے ایمان اپنی امانت داری اپنی تقوا اپنے تقواف اپنی سوچ اور نئے اعمال کی برکت سے اللہ تعالی کے قریب پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتی ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگے اس کو اپنا محبوب بنایا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جبرائیل امین کو بلاتی ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل عیل امین دیکھو کڑا ابن کڑا بندہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا بڑھو تمہارے اوپر بھی طرح دیکھ سنگھی اس سے محبت کرو اللہ رب العالمین نے کسی کو جب محبوب بنایا کسی اس سے محبت کرنے لگا اس کے اخلاق شربا ایمان عمل تقوا زہد امانت داری ضیانت داری عیفا وفا شعری ان تمام خوبیوں سے جب بھی اللہ نے کسی کو اپنا محبوب بنایا تو سب کا ذرا جبر عیل کو اطلاع کرتا ہے جبر فلا ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں پھر ملائکہ کا تم و پر لمو سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ابن فنا سے میں محبت کرتا ہوں جبرعیل کرتی ہے تم لوگ بھی کرو پھر اللہ تعالیٰ جبرعیل امین کو بھیجتے ہیں جبرعیل جاؤ ساتن آسمان پر ایران کر دو کہ فرا امنا پڑا کو اللہ محبت کرتے ہیں ملا کتم مکرم محبت کرتے ہیں اور ہم جبرائیل امین محبت کرتے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا حکم دیا ہے کہ ساتویں آسمان کے سارے پر اس کو تم بھی اس سے محبت کرنے لگو پھر اس کے بعد اللہ حرکت جبرئی امین کو حکم دیتے ہیں آپ چھٹے آسمان پر جائیں جبرائیل امین قبیل چھٹے آسمان پر ہیں اللہ تعالی کے حکم سے اعلان کرتے ہیں اے ایسے آسمان کے فرشتوں بڑا اتنا کرا سے اللہ محبت کرتا ہے داتمی آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں مگر کٹنوں کو ربول محبت کرتے ہیں اور میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی چھٹے آسمان پر بسنے والے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو اس طرح کے پانچویں آسمان پر آئے پھر چوتھے پر پھر تیسرے پر پھر دوسرے پر پھر یہ سمائے دنیا پر جنرے ابھی جب, جب ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا فرشتوں کی محبت کا اعلان کر دیتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ اور جبرائیل امین کے ساتھ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ فرماتے جبرائیل اب تم زمین پر اتر جاؤ جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے آپ زمین پر بسنے والی مخلوقات کا پلا اتنا پھرا سے اللہ محبت کرتا ہے ملا کا محبت کرتے ہیں میں جبرائیل امین محبت کرتا ہوں ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ساری مخلوقات زمین پر رکھنے والے تم بھی اس بندے سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ خوش نصیبی سب کو نصیب ہو جائے یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں سور مریم کی آج میں انی عام رستا رحم سید رہو مرحمان گپتا جو لوگ ایمان رہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اور سید رہا تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ رب العالمین کائنات کی ساری چیزوں میں ان کی محبت کو پھیلا دیتے ہیں یہ بڑی خوش نصیب ہے میرے بھائی اسی لیے نبی علیہ اسلات والسلام اللہ رب العالمین حضرت اگر علیہ موسال استلاط جو کچھ کے دربار میں جو دنیا کا سب سے بڑا دشمن موسار کام کو قتل کرنے کی خارش کرنے والا اور زمین اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کر دینے والا اس کے گھر میں اللہ تعالی نے حضرت سے علیہ استلاق و کو رکھا اور تورش جب موسا علیہ استلاع اور سلام ہے تو خدم نے دیکھا اور قتل کرنا چاہا اللہ رب العالمین نے فراؤن کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں ڈالا کہ آپ اس سے محبت کریں اس انعام کا کچرا کہتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وہ آج ان تمہارے اس کا اے مسا سارے سارا مشرق سارے فروری تمہارے دشمن تھے لیکن اللہ تعالی اپنے و کرم سے آپ کی محبت سارے لوگوں کے دلوں میں جان دے اللہ رب العالمین جس سے محبت کرنے رکھتے ہیں اس کی محبت کائنات میں عام ہو جاتی ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی اور اللہ کے بعد جب اللہ سے محبت آ ل... اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھوں میں دو کٹوری کائنات کے لوگوں کو دل ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں ہماری کی محبت کا رش کر دیتا ہے تو کئی دو سارے اعتبار ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ پیدا کر دیتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا عمل میرے بھائی یہ ہے کہ شاہ نواز کے ایک نواخل اور دل کے امار کے, کے, کے اپنانے سے اور پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اسی لیے نبی اشتراک کے سامنے ساتھ ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث گرسی کے اندر لا لا تا مار رہی ویسے ارے ایک انسان میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہی فرا کی تابندی سب سے بڑا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ ہمارے قریب ہمارا کتب حاصل کر لیتا ہے بڑے بڑا کوئی عمل نہیں جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تکرم حاصل کر سکے تو میرے بھائی ہو کی پابندی چاہے فراش کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو فراہ کی پابندی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم کام تکرم حاصل ہو اور دس گھنٹہ کراگے کرواتے ہیں نواسم اور ایک بندہ فراہش کے ساتھ ساتھ نواسن کی پابندی سنن کی پابندی کرتا رہتا ہے اور اتنی پابندی کرتا ہے فراہ کے بعد سنن کی نوازی کی اتنی پابندی کرتا ہے کہ پابندی کرتے کرتے ایک ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تارہ کے نزدیک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا فرماتے ہیں میں صرف تلا مت کے لیے اس کو اپنا مہدی بنا لیتا میرے بھائیوں جتنے ہمارے بھائی ہیں ہفتے میں ایک مت مسا پڑنے کے لیے آئے سلام پھیرنے کی دوری ہے پھر وہ مسجد کے نواز سے بدل نہیں آئیں گے نواز سنند ان کا اہتمام کرنا چاہیے صحیح مسلم کے حضیب نہ میرے پاس کے ساتھ خادم چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ ہمارا نیا تھی کچھ ضرورت ہوگی بتاؤ مکان کی ہر کی کوئی ضرورت بتاؤ رسول اللہ میں کچھ نہیں چاہیے بار بار آپ نے اسنار کیا تو صاحب کہا کا رسول اللہ اچھا جرآب موہنت دے دیں اب آپ سے مانگنا ہے تو کوئی چھوٹی چیز کے مانگو خود سوچ سمجھ کر دیکھو ہر چیز آپ سے مانگیں گے اللہ سمجھ جاؤ سوچ لو گئے سوچے ایک دن دو دن تین دن ہفتوں گزر گئے اب سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام پوچھتے نہیں اللہ اگر سوچ رہا تھا ہم سوچتے تھے کہ یہ سوچ کر کے ہمیں بتایا گا اور وہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب اللہ اگر سوچ جس دن پوچھیں گے تم کیا چاہتے ہو تو میں فوراً بتا دوں گا ایک زمانہ گزر گیا ایک دن اللہ رسل نے فرمایا میں سوچی ہاں کیا چاہیے اللہ رسل میں اس زمانے سے سوچ کر کے بیٹھا ہوں کیا لینا ہے چاہیے کا مو راسے کا پھر چن رسو نا ہم نے سوچ لیا نہ ہمیں خرچ چاہیے نہ شاہجہاد چاہیے نہ بڑا پارٹی چاہیے میں نے سوچ لیا بہت اچھی چیز مانگوں گا وہ کیا ہے کس طرح سے دنیا میں آپ کی خدمت نسیب ہے جنگت میں جائے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں یہ ہے سب سے بڑا اللہ سل فرمایا یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں, نہیں اللہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن تم کو ایک بہترین عمل بتا دیتا ہوں اگر وہی عمل تم نے کر لیا تو کبھی انگی بے اللہ جیسے دنیا نے تجھے میرے خدمت کے لیے منتخب کیا ہے جنت میں بھی میرا خاکی ہی تو رہے گا اللہ سل شاہد ہے آپ اپنا خوف کثرت سے نفیل نماز پڑھا کرو کا نہمام نمبر دو میرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لوگوں کے کی میں اپنی محبت وہ اللہ کو آدمی کر کے اللہ کا محبوب جب ہم بن گئے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی محبوب بنا دے گا کیوں لوگوں کے دل اللہ ردمین کے ہاتھ نہیں دوسرا عمل جس کے در میں انسان پہلے اللہ کا محبوب پھر بندوں کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کے پدو کرم سے وہ ہے ہر اچھے کام میں سبقت کرنا ہر اچھے کام میں دوستوں سبقت کرنا ہمیشہ نہیں چلے بات جمعے کا دن ہے چلو ابھی تو بارہ بج کے دس منٹ پر آرام ہوگا مودی صاحب صبح کی کچھ پتوا پڑیں گے بہت ٹائم پھر نکلیں گے چلے آئیں گے سب سے آخر میں دگی ملی نہیں میرے سبکت میں آسان کا فرمان کہ جو انسان جمعے کے دن نہا کر کے دھل کے اچھی طرح سے تیار ہو کر کے اور وقت آنا اللہ تعالیٰ اس سے ایک اونٹ کی قربانی عطا کر دی ایک اوپ کی قربانی کا سواب دیتے ہیں دی ذرا دی دی سوچو اگر ایک ورد مومن اللہ مرد مومی انات ہی کرنا چاہے تو سال گھر میں جتنے جیویں آتے ہیں اول وقت چلا ہے ہر کورے کو ایک کی قربانی کا سوال حاصل کر لیتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کون کلا اکل مکر پور اے لوگ جیتوں میں شدکت کرنے والے جیتوں میں آگے بڑھنے والے سب سے پہلے کرنے والے لوگ جو ہے یہ تو آج جنتی نہیں ہوگے بلکہ جنت بھی ملے گی اور جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تکڑوں کو قربت بھی نہیں جائے گی سوا وکل مقابلہ بول اس لیے میرے بھائی کو نیتک کرنے میں ہمیشہ سرکت کرنا چاہیے پیسے نہیں رہنا چاہیے بلکہ ساؤ پانچ اللہ اور اشاء تمہارا اگر تمہارے پاس کچھ نہیں کسی نئے قانون کو تم نے پہل کر دیا تو قیامت تک اس عمل کو کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب روزانہ اللہ تیرے بھی نام ہے آمان لکھتا رہے گا ضرورت شبکت کی دنیا میں کسی ہمیں دوسرے سے آگے بڑھو اس سے کئی زیادہ ہمیں نیتو میں ایک سے سبکت کرنا چاہیے دیکھا ہوگا ہم نے میرے پاس اعلان کیا لے رہے بڑی ضرورت ہے سب کرو سب کرو اب عمر فاروق نے کہا بس آج ابو بکر ہمیشہ ہم سے آگے نکل جاتا ہے آج تو ابو گھر کو میں پیچھے گھر آج ابو بکر ہم سے آگے نہیں نکل سکے گا اپنے گھر کا آدھا پورے گھر کا مال دو حصوں میں کیا آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑا اور آدھا لا کر کے اللہ استون کے قدموں پر ڈال دیا عمر کتنا اللہ استون آٹھ نہیں ایک پورے خزانے کا اپنے گھر کے پورے مال پاؤ اور دو حصوں میں کیا ایک حصہ آدھا آپ کے لیے لے آیا اور آدھا میں نے گھر میں چھوڑ دیا ہے بہت دعائیں دارو کہتے میں سوچ رہا تھا کہ آج میں سب کا لے گیا آج تو ابو کو کر دکھا دیا میں نمبر ون لگا تھوڑی دیر میں ابو بکر آئے اللہ سب نے پوچھا ابو بکر سننے کتنا رہ اللہ رسول میں تو سب لے کر کے سوائے اللہ رسول کے نام کے علاوہ میں نے گھر میں کچھ چھوڑنا نہیں بہت بڑا اللہ عمر فاروق کہتے ہیں اس دن میں نے اپنے آپ کو مرامت کیا کہا اے عمر تو ابو پتر سے آگے نکلنا چاہتا ہے کہا میں نے چھان لیا سوچ لیا اللہ کی قسم اب میں زندگی بھر ابو پتر کا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں وہ ساوتون ساوکن اداری کر مقرر نمبر تین بڑی آسان سے چیز ہے لیکن جن کی صفائی کے ضرورت ہے دوستوں اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے بعد ان انسانوں اور بندوں کے دلوں میں محبت اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ تیسرا عمل ہے وہ کیا ہے حدیث ابھی ہو رہے نا صحیح ہے ان کی روایت ایک دن نبی علیہ رہس رات شام ریشات رمای صحیح مسلم کے حدیث وات اطرتح ولا تحابو اولا عب الم الا شہین ٹیزا پارو تم وہ تم اب اللہ کی کسم وسیب میں جنت حتا اللہ کی کھا کے کہتا ہوں تم لوگ جنت پہ داخل نہیں ہو سکتے جب تک پک کچھ پکے مومن نہ بن جاؤ سچے مومن نہ بن جاؤ اور سنو الا تم مینو ہر سکا کتنا بھی کر ڈالو بھی سچے ہوگی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں سے محبت نہ کریں گے ہم اسے نماز کے علاوہ پھر مومن بننے کے لیے بڑی شرط ہے یہ کہ ہماری آپس میں ان سب سے محبت ہو ہمیں دوسرے کے لیے قربانی پیش کریں اشار کا جذبہ ہو ہمدردی کا جذبہ ہو اور یہ محبت اور ان سب سے ہوا ہو جینا کپس بخش عناد حسر نفرت ان تمام چیزوں سے ہمارے دل پاک ہو اور فرمایا کل جنت آ مومن اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نہ بن جاؤ اور مومن اس وقت نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کر نہ وہ پھر اولا ابل کمارا شی نا بال تم کہا بول تو کہا تو کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں ایک نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر وہی تم لوگ اپنا دو سب کے ساتھ چھوٹے بڑے امیر غریب بوڑھے مرد عورت عالم جنگ وہی ایک نسخہ میری پوری امت کے مسلمان اپنا لے اللہ تعالیٰ اس عمل کی درکس سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا بنا یا رسول اللہ اللہ رسول وہ بہت سا ایک ہے وہ بہت سی ایک ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے ساتھ نمائیاں بے نم جب بھی ملے مسکراتے ہوئے تیرے پھر اپنے بھائیوں سے سلام کرو خیریت پوچھو یہی ایک عمل ہے جس سے سب کے دلوں کو اللہ جو دے گا لیکن سب سے بڑی چیز جو ہمارے دلوں میں ان محبت پیدا کرنے والی ہے ہم ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ترق کر دیں سب سے پہلے انیک کڑے سب اک پر انیک آپس میں سلام ترق کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب محبت کا خاتمہ ہے عدالت اور نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے خوب سلام کرنے کی تو فکر سی ہمیں اللہ تمہیں سلام اے لوگوں خوب سلام کرو آپس میں تاکہ تمہیں دنیا میں دشمنوں پر غربہ ہاتھ یہ سلام دشمنوں پر غلبے کا سبب کیوں سلام کرو گے محبت پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوگی, ہوگی اتفاق ہوگا اور اتفاق سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری تھی نہیں لیکن شیتانے سب سے الیک سے ایک ختم کروا دا ہے اسی لیے تم یہاں سم نے ساتھ سنایا اہم ہو سلام کرو مسافر ملا ہو مسافہ ملا ہوگے تمہارے دلوں کا کینا ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے چھوٹے اتنے تالو ہو گئے ارے مستعفہ ملا تھا مسئلہ ہے میں جانتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے یہ کہہ دیکھیے ہم نے اتنے بڑی چیز کو ٹھکرا دیا ہمارا کیوں بھرنا ہے اپنے نبی کو روک دیا اے ہمارے نبی امت کو بہت دے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کیا مسکراتے ہوئے چہرے سے اور اس سلام کے بعد مسافر ملایا مسکراتے ہوئے چہرے سے تو دونوں کے ہاتھ چھوٹنے الگ ہونے کے پہلے ہی پہلے اللہ دونوں کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ سے گرا کرو ہمیں ایسی نصیح ہو نمبر چار میرے بھائیوں سچ کا خیرات کرنا کسی کا مالی تعاون کرنا ہے کسی کو دینا اپنے مار کے ذریعے اپنے ی کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچانا یہ ایسا بہترین عمل ہے جس کے ذریعے آپس میں دو محبت پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جس نے دیا تخوا کیا اختیار کیا اور اچھے باتوں پر عمل کیا ہم اس کے لیے نیکیوں کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ سلا تو اللہ اکمن ایک موقع پر ارشا فرمایا اے کافر صفار بھی امیہ کہتا ہے کہتے نہیں محمد وسلم نے ہم کو پوری کائنات میں سب سے بڑی نفرت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک دن ہمارے اسی نفرت کی حالت یہ نہیں سوچو ہم ایسے نفرت کرتا ہے آپ نے بولایا اتنا رس دو اپنے خرچے کے لیے کہا میں سوچوں ہمارا دشمن دوستوں کے بجائے ہم کو دے رہا ہے پاپ کچھ دنوں کے बुलाया کیوں بلایا سفان یہ لے لو تھوڑا سا پھر دے دیا پھر کچھ دنوں کے بعد سفان کہنے لگے کہ یہ اللہ کی قسم اللہ رسول بار بار دیتے رہے تو میرے دل میں پوری کائنات میں محبت سے لاد کسی کا محبت دل میں رہی ہے انسان چاہے چاہیے کہ آپس کو ان پر تحبت پڑھانے والے آمال کو اپنا اپن من لہٰذا ستر اللہ کلاتو الحمد للہ وقفا سلام مرائے آباد ندی صفا امباد نمبر پانچ پل فت محبت کے لیے سب کا خیرات ہی ہے ایک آپس میں کتنے بھی خوشحال ہوں کھاتے پیتے ہوں مال دولت والے ہوں ہڈیا دینا ایک دوسرے کو گفٹ دینا ہڈیا دینا یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا فرمایا کہا دن تحا دے امت کے لوگوں خوب آپس میں ہڈیا دیا کرو تاکہ ہڈیے کے برکت سے اللہ تعالیٰ سنیں تمہارے دنوں میں محبت ڈالے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی من کرنے کی توسیع نصیب فرمائے ہر ہریا دینا گفٹ دینا اور نمبر چھ اخلاق حسنا، اخلاق میرے لائی اخلاق اللہ کے لیے شاید میں اکمل کو ملی نئی مانن امام بخاری احمد اب اب نمرت نظر کرتے ہیں اکمر المؤمنین کو سارے کلمہ پہننے والے سارے بوگیوں میں سب سے بڑا بوگل وہ ہوتا ہے ہوں اخلا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو النا اکراپن اخلاق نرمی سے پیش آنے والا پھر الدین الفونہ جو لوگوں سے الفق کرتا ہے اور لوگ اس سے منصد کرتے ہوں یہ سب سے بڑے اخلاق والا آدمی ہے نئی رحصلا سامنے ساتھ نمایا اے لوگ راحت رکھنا تم اپنے مال کے ذریعے پوری دنیا کے پورے شہر کے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسی چیز لے کے بھیجی ہے اگر اس کو اپنا لو تو جہاں تک تمہاری پہنچو گی سارے لوگ اسے محبت کریں گے ہر ایک کا دل سیکھ لو گے ہر ایک کے دل میں اپنا ٹھکانا بنا لو گے اپنی بہت پروست کر لو گے اللہ سنو کیا چیز ہے آپ نے فرمایا خل کل حسن و طلاح کا تل وزیر ہم نہ اچھے اخرا اور ہی چہرے کا کر لینا میرے بھائیوں یہ بالکل آشانت چیز ہے لیکن دل صاف ہونا چاہیے اگر ہم اب وہ چاہتے ہیں تو ہم چلنے والے بھائیوں کے ساتھ اپنے پڑوسوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے والوں کے ساتھ اپنے کمپنی والوں کے ساتھ اپنے لیبروں کے ساتھ اپنے, اپنے سیٹوں کے ساتھ ہم اچھے اخراط سے پیش آئیں اور جب بھی سامنا ہو تو کل ودا کر کے نہیں مسکرا کے ہی چہرے سے سلام کر لیں کہتے ہیں اللہ کی سشخص اتنے برے اتنے بدبخت کی موسمی میں اللہ کے دشمن ہمیں نظر آتے تھے دل تو نانک بھیجتا تھا لیکن اس سے بھی ہم ملتے تھے تو مسکراتے ہی چہرے کے ساتھ ملتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کر سکے مسلمان کو اچھی طرح سے ملتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق فکر فرمائے نمبر آٹھ میرے بھائیوں حصہ سامنے پوچھا گیا یا رسول اللہ ائی الناس افضل امفل آپ بتائیں پورے کائنات میں سب سے اللہ تعالی کا بڑا محبوب بندہ کون ہوتا ہے آپ نے ساتھ مانا آپ اللہ سے اللہ اللہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا نقصان نہیں جس سے جو اپنے کور اپنے اپنے کردار اپنے ماہ اپنے علم اپنی صلاحیت سے سب سے زیادہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا اسی کو سب سے زیادہ اپنا محمد بندہ بھی اللہ بنا دیتے اے اللہ ہو گئے پھر پوچھا گیا یار سا اچھا حب المار حب المار اللہ سرور مسلم سب سے بڑا عمل یہ ہے کسی دکھی دل کے والے انسان کے دل میں خوشی کی لہر پیدا کر دو سب سے بڑا عمل محبوب عمل کہ کسی بڑے شخص دکھی دل جو ہن کو گم زیادہ ہو اس کے سامنے اپنی اپنے بات کے ذریعے یا اپنے کام کے ذریعے اپنی تسلی کے ذریعے اگر اس کے دل میں خوشی پیدا کر دیا تو اس سے محبوب عمل کوئی نہیں ہوتا پھر آپ نے شاخ میں او تک تخ انتن یا سب سے محبوب عمل کیا ہے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دو نمبر تین آپ نے شاٹ میں او ہوا ہو پریشان ہاتھ قرض دینے والے سرپس رہے ہو اور گالیاں طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہو اگر اس کی طرف سے قائدہ ادا کر کے اس کو ہمیں مزاق دے لو تو اس سے رہ تو اور کیا ہو سکتا ہے نمبر چار ایسا کرو ان کون پوکھا انسان ہے اس کو کھلا دینا اس کے روپ کو دور کر دینا اور اس کو کھانے کا انتظام کر دینا یہ بھی بہترین عماد ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے سے محبت کرتا ہے اور جس سے سب نے محبت کیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت کی برکت سے دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اللہ عمل کے ہمیں جو بیمار ان, جو ہارے ان کی کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کر دے جو بیمار ہے سکھائے پلیمی جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی سے لگا دے ان جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی دور کر دے جو ایسے مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے جس جسم میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رہی سب وہاں سے ان کے آوان اور انسان تھی میرے فرما صحت رسی فرمان ہر بڑا ہر مصیبت اللہ تعالیٰ بتا لے اللہ رانی سے کام لے جو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ہو تحادی فوجی میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ <سؤال> تعالیٰ ان کی مدد فرما فرمان اور جو شہید ہو رہے ہیں انہیں درجۂ شہادت نصیب فرما خاص طور سے حاصل شیخ سلطان حضرت کو ہر بھنا ہر مصیبت ہر آفر اللہ تعالیٰ بچا ہو ان حضرات سے وہ لے جس میں آپ جی ہے نا کام میں نا رتن کامیابی ہے اور ہر ناراضگی امت ملت کا نقصان کا نقصان ہے جہاں یہ مسلمان ملک ہے ہر مسلمان ملک کو ہم سکون ہمار سے پورن واحط کا ذریعہ ان کو اور جہاں مسلمان اکلیت اللہ کے اکلسنے والے مسلمانوں کی جان مانس ان کی عزت کی حفاظت فرما اللہ فرمین اول مل مسلمین اول مسلم ان شاء اللہ یہ تمہارا آدر کروں بر پڑوں گر وہ کروں